اور جب کوئی بے حیائی کرے تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہ ہو دیتا کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہ ہو